سب ایک سے ناؤ کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر کام ہیں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں